جی بدانے یاد کر لی ہیں آپ لوگوں نے بدانے یاد کر لی ہیں سنا دی ہیں کہ نہیں سنائی ہیں اب ذرا آگے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاسی مزید فی بے حمزہ وصل کے پانچ باب آتے ہیں سلاسی مزید فی کے اندر ہم نے کہا تھا کہ دو قسم کی پائے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے جس میں حمزہ وصل جاتا ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ ناؤ ہوتے ہیں حمزہ وصل والے اب کہہ رہے ہیں سلاسی مزید فی ایسے بھی ہیں جن میں بے حمزہ وصل ہوتے ہیں یعنی حمزہ وصل نہیں ہوتا ان کے حمزہ وصل نہیں ہوتا حمزہ بھی ہو سکتا ہے لیکن حمزہ وسلی نہیں ہوگا ملانے والا حمزہ وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ اس بے حمزہ وسل کے پانچ باپ آتے ہیں اور وہ یہ ہیں باب افال اکرام ان افال ان اکرام ان हमजा افال کے اندر حمزہ شروع میں آ رہا ہے لیکن یہ حمزہ وسلی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ قتی حمزہ قتی یہ کبھی گرتا نہیں ہے یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے وسلی بے جو ہے نا وہ, ہے وہ کمزور ہوتا ہے وہ درمیانے کلام کے اندر آتا ہے تو اس وقت وہ جو ہے گر جائے گا ٹھیک ہے جی تو ایک چیز یہ آئے گا افعال اکراموں نمبر دو تفعیل تفعیل جیسے کہ تصریف تصریف تفعیل تصریف دوسرا باب تیسرا تفاء تفاء جیسے کہ تقبل نمبر چار مفاعلہ اعلی جیسے کہ مقاتلہ ٹھیک ہے مفا اعلی نمبر پانچ تفاء تقابلن ٹھیک ہے تقاب ال یہ پانچ باب ہیں آج ہم شروع کرتے ہیں بابے بابے اول افعال اول آگیا جی افعال جیسا کہ اکرام عزت کرنا ہے افعال جیسے اکرام عزت کرنا اس کی دیکھی جائے گردان اکرامن اکرامن و مکرمون و اکرما یكریم اکرامن اكرما یكریم اكرامن فاوح مكرم یكرم اكرامن فاوح مكرمن اكرمكم ٹھیک ہے یہ بڑا احتیاط سے یاد کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا مظاہرے كے اوپر جو ہے نا حروف اتین کے اندر یہاں پہ ذمہ آئے گا تو طالب علم جو ہے نا اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ اكرما یكریمو پڑھ جاتے ہیں کہ تو وہ احتیاط کرنی ہے اس میں بہت اکرما یکریم اکرامن پاوا مکریم اکریم یقرم اکرام فاو مکرمن الامر مین اکریم ون الکریم نہیں پڑھنا اچھا یہاں پہ گڑبڑا آپ یوں کریں گے تکریم جائیں گے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں العمر مینو اکریم اکرم اکریم اکرم, اکرم نہیں پڑھنا یہ علامر مینو اکریم لا نہم ایسی چلے گی اب ماضی کی اس کا لم کے ساتھ مجھ اسی کے لکرم تکم یوکرم نلم ترکمالم نوکر تکرم نالن اس میں فائل کیسے آئے گا مکرمنات مکرماتا مکریمات اس میں مفول کیسے آئے گا مکرمن مکرمانا مکرمات مکرمتانا مکرماتون اللہ رین اکریم اکریم اریما اکریم اکریمی اکریما اکریم نا کیسے آئے گا اکریمان اکریم اکریمن ٹھیک ہے اور اس کی غائب کیسے آئے گا علام و اکریم غائب کیسے آئے گا لی غائب کیسے پڑھیں گے لی امر غائب کیسے پڑنے ہیں لی یوکریم لی یوکریم لیما لیمو لی لیوکریم ٹھیک ہے پھر مجھول الامر اکریم ون اچھا اور اسی جو آئے گا مجھول جو آ جائے گا وہ کیسے آ جائے گا یہ اس میں سے مجھول جو آ جائے گا یہ تھا علام اس میں پھر اس میں سے کیسے آئے گا اس کے جو وہ ہوگا اس میں نے اور میں جھول جو اس کا ہوگا لی غائب لی یو کرم لیما لمو ٹھیک ہے اور اس کی عمر کی جو معروف تھا لیو لی کریم لیو لی کریما لیو کریمو تھا اس لیے اس کو بڑی وہ کرنا ہے اور میں نے کہا زبان پہ چڑھائیں زبان پہ چڑھائیں آپ کی زبان پہ چڑھنا چاہیے آپ خود بخود وہ کریں گا ابھی دیکھیں میں جو تھا میری زبان خود چل رہی ہے لیکن میرے اب زین نہیں تھا ساتھ لیکن زبان چل رہی تھی خود بخود اس لیے زبان پہ چڑھانا ضروری ہے یہ نہ کہیں کہ جی ہم پہلے سمجھیں گے ہم پلانگ کریں گے پھر ہم یہ کریں گے سمجھ بھی خود بخود آ جاتی ہے ساتھ ساتھ خود بخود پتا چل جاتا ہے کہ جی کرنا کیا ہے لیکن سر کا تعلق آپ کی زبان کے ساتھ بہت زیادہ ہے یہ رہتا ہے خاص طور پہ کردانے جو ہیں قوانین لگانا ہاں وہ جو ہے نا وہ واقعی ادھر بندے کا جو آگے ہم شروع کریں گے وہاں پہ پھر بندے کا پتہ چلتا ہے ذہن کا قانون لگا کیسے ہے یہاں پہ لیکن گردان کو یاد کرنا وہ ٹوٹلی رٹے کے ساتھ تعلق ہے اس کا اس میں آپ سوچیں گے تو آپ گردان کو وہ نہیں کر سکیں گے اگر سوچنا شروع کریں گے تو پھر آپ ایک گردان کو آپ پندرہ منٹ میں سنائیں گے تو یہ آپ نے انشاءاللہ کرنا ہے اور اسی کے آگے الاسلام اسلام اسلام بھی کیا ہے اسلام بھی آپ سے کوئی پوچھے اسلام کو یہ مستر ہے اسلم علام و اسلم ورنہ ورنہ لاتسلم تسلم پڑھنا ہے الضحاب لے جانا اظہب یوسب و اظہا فوا منسیبا یوسب و اظہا فو محبن تو اکمال پورا کرنا اکمالا اکمالا و اکملا اکمل فوکل اکمان فوا مکمل ان لا تکمل العلان ظاہر کرنا اعلان بھی دیکھیں یہ بھی مستر ہے اعلان واضح ہو کہ باب فال کے امر حاضر کا حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ کتی ہے کیونکہ اس باب کا مظاہرے ہاں <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ٹھیک ہے اس باب کا مظاہرے کیا ہونا چاہیے یو اکرم ہونا چاہیے تھا اکرمہ تھا نا تو یو اکریمو اس کا مظاہرے آنا چاہیے تھا لیکن ہوتا کیا ہے اکرما یو اکریم ہونا چاہیے تھا لیکن جو اس کا متکلم سیگا آتا ہے نا مظاہرے کے اندر متکلم تیرواں سیگا جو آتا ہے وہ کیا بن جاتا وہ اکریمو بن جاتا تو دو حمزے جو ہوتے ہیں نا دو حمزے یہ پسندیدہ نہیں ہوتے اکٹھے کلام کے اندر ارب کل، عربی کلام کے اندر ٹھیک ہے نا دو حمزے آ جانا یہ پسندیدہ نہیں ہوتے تو او جو تھا نا ریمو ہم نے کیا کہ ایک حمزے کو گرا دیا جو اکریم تھا نا تو ہم نے دوسرا والا حمزہ گرا دیا تو کیا بن گیا اخریمو بن گیا او جب ہم نے سیگے میں یہ کام کیا نا کہ ہم نے کہا تیرہ سیگے کے اندر حمزہ گرا دو تو باقی 13 جو باقی 13 سیگے ان کا کیا قصور ہے ان کا کہ باقیوں کو بھی کیا کرو سب کا حمزہ گرا دو بھائی تو اکریمو ہونا چاہیے تھا لیکن پڑھتے کیا ہیں یکرمو مو یوکری اصل میں یہ کیا تھا یو یو یو تو اری تو اخری مینا توان میں یہ تھا لیکن کیا ہم نے کہا کہ بھائی نہیں یوکریم یوکری مان یوکریم تک ٹھیک ہوگی نا بات تو اس طرح ہم نے کام کیا اس کی اندر یہ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ پھر جو ہے بس آج اتنا ہی باقی پھر انشاءاللہ شاء اللہ کل کوئی کانفرنس وغیرہ تو نہیں ہے کانفرنس تو نہیں ہے سنا ہےزم ہے کل نہیں آ رہیسنا چاہ رہے سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے اچھا اگر نہیں فنکاس تو پھر کل چلا ہوگا دس پہ دس پہ ایفر. سلام السلام علیکم